دینِ اسلام مکمل طور پر رب العزت نے نازل کر دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کی وضاحت رکھی ہے کسی قسم کی کوئی کمی دین میں شریعت میں اسلام میں موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے اتبعو ما امزل ربکم ولا تتبعو من اولیا کلی لما تذکرون جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو پلیلم تدب کا تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی اجتماع وہ صرف اور صرف وہی الہی کی ہونی چاہیے اور یہی اللہ تعالی کا کامل اور مکمل دین ہے جو وحی کی صورت ہمارے پاس موجود ہے وحی چاہے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہو بہر دو صورت اللہ تعالی نے وحی کو محفوظ رکھا ہے اور ہر قسم کے شبے سے شائبے سے اور تحریف اور تغیر و تبدل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کیا ہے اور یہ دین اسلام اس کی یہ خوبی ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے اندر جامعیت کے باوجود کہ یہ دین انسان کو پیش آنے والے تمام تر مسائل کا حل پیش کرتا ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس دین کو سیکھنا اس کو سمجھنا اس کا علم حاصل کرنا نا آسان رکھا ہے دین اللہ تعالیٰ نے مکمل نازل کر دیا ہے دوسری بات یہ کہ دین میں اللہ تعالی نے قیامت تک پیش آنے والے سارے مسائل کا حل رکھا ہے تیسری بات یہ کہ دین کو اللہ تعالی نے آسان کیا ہے اور دین نام ہے کتاب اللہ کا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کو لوگ دین کہتے ہوں جس کو حجت سمجھتے ہوں یہ دو ہی چیزیں تھیں جنہیں حجت جانا جاتا حجت سمجھا جاتا اور انہی کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے تم پر نعمت کو پورا کر دیا ہے رضیت الم اسلام دینا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے منتخب کیا ہے پسند کیا ہے وہ دین کیا تھا سنت تھی یا قرآن تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر عما اپنے اوپر لیا ہے فرمایا انکرا بنا اللہ سے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اور ذکر قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے قرآن بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے صلات علی ذکری میرے ذکر کے لیے نماز قائم کار. تو نماز میں آپ کیا پڑھیں قیام ہے قیام کا آغاز صنا دعائے سے تقریر تحریمہ سے نماز کا آغاز اس کے بعد خریحا کی تلاوت فاتحہ کے بعد کچھ اور قرآن جو میسر ہے اس کی تلاوت اور اس کے بعد پھر رکوع ہے سجدہ ہے اس کی تصویرات ہیں تشہد حود ہے دعائیں ہیں یعنی پوری نماز میں سے قیام کا کچھ حصہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور خالی نماز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر قرار دیا ہے کہ نماز ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت کا نیما اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے یعنی قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے قیامت تک کوئی بھی شخص نہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حدیث کے اندر تحریف اور تبدیلی کر سکتا ہے لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنانے کی بڑی کوششیں کی ہیں بڑے لوگ آئے جو قرآن مجید کے مقابلے میں کوشش کرتے رہے کہ اس جیسا قرآن بنا دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے چور پکڑے جاتے ہیں مسلمان فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے ایسے ہی بڑے لوگ اٹھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عادی گھرنا شروع کر دی ایسی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بیان کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام اور بندوبست کیا محدثین کی جماعت کو کھڑا کیا انہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ آیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ مسلمانوں کے ایک حکمران ایک حدیثوں کو گھرنے والا وزا کرنے والا اس کو پکڑا انہوں نے اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہتا ہے تم مجھے قتل کر دو گے ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو چار ہزار جھوٹی حدیثیں میں نے گھر کے لوگوں میں پھیلا دی تو کہنے لگا کیا تبد عبداللہ بن مبارک سے سفیان ابن ہونا سے سفیان سوری سے احمد ابن امبر سے وہ تیری حدیثوں کو ایسے باہر نکالیں گے جیسے مکھن سے بال باہر نکلتا ہے محدثین کو اللہ رب العالمین نے یہ فافظ عطا کی کہ انہوں نے قرآن مزید فرقانِ حمید کی روشنی میں احادیث کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے لیے معیار ادا کیا اور پھر معیار پر سچ اور جھوٹ کو علیحدہ علی گا کر کے رکھا تو قیامت تک کے لیے احادیث محفوظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے اس میں کوئی دو نمی نہیں کر سکتا ایسے ہی قرآن مزید فرقانِ حمید یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی یا اضافہ نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کرنے کی ضرورت کرتا ہے فورن پکڑا جاتا ہے دیکھتے نہیں رافضیوں نے چالیس سپارے بنائے ہوئے ہیں سورہ نورین سورہ ملایا قرآن کے نام پہ کیا کیا کچھ انہوں نے کھڑا ہوا ہے لیکن مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی گزشتہ چند سال پہلے الفرقان الحق کے نام سے ایک جھوٹا قرآن امریکیوں نے ایجاد کیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے واقف ہی نہیں ہے اور جو اس سے واقف ہے وہ سارے جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے ایسے ہی محدثین نے صحیح حدیث ضعیف حدیط سے علیحدہ علیحدہ کر کے نچھیڑ کے رکھ دی کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی کتابیں جن میں موضوعات من گھڑت روایتوں کو جمع کیا ضعیف روایتوں کو جمع کیا آج تک یہ سلسلہ جاری ہوتا نہیں ہے وہ راضی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے تھے جھوٹ بولتے تھے یا وہ لوگ جن کو باتیں یاد نہیں رہا کرتی تھی ان لوگوں کی ساری زندگی انہوں نے جمع کر کے رکھ ان سے حدیث نہ لینا یہ بھول جاتے ہیں ان سے حدیث اڈیشنا لینا یہ جھوٹ بولتے ہیں جو سچے لوگ تھے آفدے کے پکے لوگ تھے ایمان اور تقوی کے بلند معیار پر فائد تھے ان کی حالات زندگی علیحدہ جمع کیا ہے کتاب و کتاب کے نام اللہ تعالیٰ نے جو بہین کی ہے پرانے مجید کی شکل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں دونوں کی دونوں صورتوں میں وہی اللہ نے محفوظ کی ہے اس کی حفاظت کا نیما اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ و معمول ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا دین عام کلو سلمی کافا اے ایمان والو اسلام میں کرے داخل ہو جاؤ بلا تمیر شیسان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا ان لکن محض المبین وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے یعنی اسلام کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور راستے پہ چلے گا تو وہ گمراہی والا راستہ ہے شیطان کا راستہ ہے کہ حکم دیا اولیا جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرتا کلیل لمبا تدکارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یہ نصیحت ہے اسے اکب کرو کہ بڑی کے علاوہ اور کسی کی بات نہ مانو بڑا سب تبدو نہیں سورہ راس کی آیت نمبر تین بڑا واضح اللہ رب العالمین نے بیان بیاں اور یہ بھائی لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھنا اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے جال آپ کے اندر لکھا ہے اس نے کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے پچاس علوم سیکھنا پڑتے ہیں پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والا قرآن ذکر مدقر ہم نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ قرآن آسان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے پران مجید کے اہم خلاف ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں کہ جن کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اہم مطابق ہے الحدیث اہل السنہ جماع ان کا واضح دو تو پوکف ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اللہ علین کے علاوہ اپنی گردن کو اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو کسی اور کے آگے نہیں چکاتے اللہ کے ساتھ شرک کرنا پڑا نہیں کرتے ہم نے کلمے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی بات کی کوئی حیثیت اور اہمیت دین اسلام کے اندر نہیں دیتے ہر سے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, بات. لیکن افسوس سد افسوس کہ یہ لوگ جو ابھی کل کی پیداوار ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انگریز دور میں پیدا ہوئے حالانکہ ان کی تاریخ پدائش کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے دارالعلوم دیوبند اٹھارہ سو چونسٹھ میں بنا دار العلوم دیوبند کب بنا اٹھارہ سو چونسٹھ میں اور اٹھارہ سو چونسٹھ سے پہلے کوئی دیوبندی نام کا بندہ نہیں تھا بڑے شریر پاکو ان کی ساری تاریخ اتارو یہ اٹھارہ کا دور کس کا دور ہے بڑے صغیر پر انگریز کے کمزے کا دور وہ موٹی سی بات ہے 1947 میں انگریز گیا ہے نا تو سو سال تک اس نے حکومت کی ہے یہاں تو انیس کا پایا انگریز دور میں انگریز دور کی پیداوار در علوم دو بند چیلنج ہے انیس سو چونسٹھ سے پہلے کوئی ایک کتاب اقاعدے دو بند یا قائدے علماء ہے بند پر یہ لا کے دکھا دی اور یہ لا کر دکھانے کی مدت قیامت تک ہے یہ نہیں کہتے آج کل پرسو چوٹ مہینہ سال دو پانچ دس سال نہیں کیا مت سب کے لیے چیلنج ہے یہ نیادیشوں کو کی بار کہتے ہیں انیس اٹھارہ سو سوچ پہلے اپنے عقیدے کی عقائدے جو بند پر کوئی ایک کتاب ملا کے دکھا پھر یہ دوسرے احمد رضا خان بریلوی صاحب یہ اٹھارہ سوا پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اٹھارہ سو, سو چھپن یہ بھی انگریز حکومت کا دور ہے اٹھارہ سو چھپن کا بھی انگریز حکومت کا دور ہے بریلوی میں احمد رضا خان بریلوی کی پیدائش اٹھارہ سو چھپن اور دیوبند میں درد لوم دیوبند کی پدائش اٹھارہ سو چونسٹھ میں ہے۔ انگریز کے زمانے میں پیدا ہونے والے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں ناک اپنا کٹا ہوا اور ناک والے کو دیکھ کے کہتے ہو نکو آ گیا ہے ناک اپنے چہرے سے سلامت نہیں ہے اور مذاق ناک والوں کا اڑاتے پھر کہتے ہیں انگریز حکومت سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث اللہ کروایا سلکرا پر رشید رشید احمد گنگوہی سساوا رکھی دیا ہے جس کا دیو بندیوں کا بڑا پائے کا مفتی وہ پڑھو انگریز سے وفاداری کی داستانیں ملے گی کہ مفتی رشید احمد گنگو ہی انگریز کا کتنا وفادار مقابلہ تو صدر ہے اسے اٹھاؤ اشرف علی تھنوی لکھا ہوا ہے اس میں اشرف علی تھانوی چھ سو روپے مہانہ تنخواہ لیتا تھا سرکار انگریز سے اور یہ صرف علی چھانوی کون ہے جو جو بندی قائد کی جڑ ہے اس کے ملفوظات تیس سے زائد چیزوں پر موجود ہیں اس کے فرمودات جمع کیے ہوئے ہیں ملفوظات جمع کیے چھ سو روپئے منخواہ پہ انگریز کا نوکر باقاعدہ تنخواہار تھا پھر انگریز گورنر آیا دار العلوم دیوبند دہلی کا دورہ کرنے کے لیے دار العلوم دیوبند کا دورہ کرنے کے لیے دہلی سے اور سارے حالات کو دیکھا اور واپس رپورٹ کیا بھیجتا ہے کہ یہ مدرسہ سرکار کے مخالف نہیں بلکہ این موافق ہے یہ وہ دور ہے جب جامعہ رحمانیہ دہلی بند تھا علماء اہل حدیث کالا پانی کی صدا بھگت رہے تھے اور تمہارے ادارے تمہارا دار العلوم دیو بند انگریز کی سرپرستی میں چل رہا تھا یہ عقائق ہیں تماشائے ہوئے کام نہیں جب بات نہیں بنتی تو کیا کہتے ہیں یہ تو جی آج ایسے ہی ال حدیث بنے پھرتے ہیں وہ جو ال حدیث پہلے زمانے کے تھے وہ اور تھے یہ اور ہیں کیا ہے وہ اہل الحیث جن کا نام جن کا تذکرہ محدثین کی کتابوں میں ملتا ہے وہ اور تھے اور یہ اور ہیں اس سادگی پہ کون مرنا چاہے خدا سن لو عقائد پر علماء اہل حدیث نے کتابیں لکھی ہیں کتاب کو امام ابن خزمہ کی امام ابن خزمہ کی خلق و افعال العباد امام بخاری رحمہ اللہ البارکی یہ کون لوگ ہیں محدثین جب خنفی مذہب کا وجود نہیں تھا مذہب بطور مذہب مسکا وجود ہی نہیں تھا ہن امام کو ہنیفا پہلے پیدا ہو چکے تھے لیکن اس وقت ہنسی مذہب بطور مذہب موجود نہیں تھا پھر کتاب و اٹھاؤ صفات اثبات بات و صفات صفت اٹھاؤ یہ ساری کتابیں جو محدیر کی لکھی ہوئی ہے یا قائد پر چلو دور کیا جانا ہے وہ کتاب جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی ہے الفک الکبر حالانکہ وہ ابو حنیفہ کی لکھی نہیں ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک کتاب لکھی ہے جو صحیح ثابت ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الحس کتاب کا کیا نام ہے کتاب اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے سیلے بہانوں کی کتاب کس کی کتاب شیلوں اور بہانوں کی کتاب اس میں ابو حنیفا نے ہیلے سکھائے ہیں بہانے سکھائے ہیں کہ رکاس سے بچنا ہو تو کیا ہیلا ہے رونے سے بچنا ہو تو کیا ہیلا ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا ہو تو کیا ہیلا اختیار کرو کتاب الحل امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری میں ابو حنیفہ کی اس کتاب الحیل کا رد کیا ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آج ابو حنیفہ کی کتاب الحل پڑے گا گمراہ ہو جائے گا اللہ کے حلال کاموں کو حرام اور حرام کاموں کو حلال کرنے لگے گا بس سن یہ قول عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ثابت ہے خیر یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی ہے الفیق ال اکبر الفکل اکبر عقیدے کی کتاب ہے کسی کی ہے عقیدے کی الفق ال میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے آج کے حنفیوں کا وہ عقیدہ نہیں اہل السنہ اللہ جماع الحبیز کا وہ عقیدہ اسفیک ال اکبر کی شرح لکھی ہے ملا علی کاری نے ملکاری حنفی جس نے سعید بخاری کی شرح میں لکھی ہے الفک ال کی شرح کس نے لکھی ملا علی کاری نے اور اس نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کا یہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرض پر نہیں مانتا وہ کافر ہے اس نے کیا لکھا ہے کہ امام صاحب کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرض پر نہیں مانتا وہ کافر ہے پھر سن لیں اکبر منسوب ہے ابو حنیفہ کی طرف جو ہنفیوں کا امام دو بندی جس کو اپنا ایمان کہتے ہیں شرا لکھنے والا ملا علی کاری ہنسی ہے کٹر قسم کا ہنسی ہے کیا لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ارس پر نہ ماننے کو کافر ہے اور آج دیو بندی کا کیا سیدھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی نہیں امام ابو خلیفہ کے قول کے مطابق یہ کافر ہم نہیں کہتے اللہ ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہتے امام صاحب کا قول جو عالم فکے اکبر کی شرح کرنے والے ملا علی کاری نے لکھا ہے وہی تمہیں سنا رہے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا ہے جو اللہ تعالی کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے اور آج کا دیو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں لفظ یہ نہیں بولتے لفظ کیا بولتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرتے کیا کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہ ثابت نہیں کرتے اللہ اوپر ہے نہیں جی نیچے ہے نہیں جی دائیں ہے نہیں جی دائیں ہے نہیں جی آگے ہے نہیں پیچھے ہے نہیں کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے عقائد اولا مائے دیو بند یہ عقائد اولا مائے دیو بند ہیں اور جو دیوبندیوں کے جاہل ہیں اولا ماں کا کیا کہ ہم اللہ کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے سچ جہات ہوتی ہے نا چھ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم اللہ کے لیے اس کا اس بات نہیں کرتے کہ کس جیت پر ہے اور جو دیو بندی جوہال ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ایک مصیبت ہے کہ ان کے علماء اور ان کی عوام دونوں کے عقیدے آپس میں مختلف عوام کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے سنا ہے آپ نے یہ جملہ کیا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ اور علماء کا کہتے ہیں اللہ کے لیے جہد ثابت نہیں کرتے کیا مطلب اللہ کسی جگہ بھی نہیں اور ابو حلیفا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں کہے کہ اللہ عرص پر نہیں ہے یا یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وہ بندہ بھی کافر ہے اور الحمدللہ للہ آل الحیث کا قیدہ ہے الرحمن علی الارش اور رحمان اللہ عرص پر مستی ہے پر ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا قصہ لمبا ہے مختصر وہ اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے کہتی ہے فی کہاں ہے کہاں آسمان میں پوچھا میں کون ہوں کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا اس کو آزاد کر دے سینا مومنا یہ مومنا ہے یعنی جو اللہ تعالی کو آسمانوں میں مانے آسمانوں کے اوپر سب آسمانوں سے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ کو مانے گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کون ہے مومن اور جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہ مانے امام بونیخا کی بقول وہ کون ہے کافر ہم کچھ نہیں کہتے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سوار ہوں چراغ میرا رات ان کی بات امام صاحب کی میں نے کی ہے اپنی نہیں کی اپنی کریں گے تو پھر شاید تکلیف ہوگی ہم اگر اردے تو شکایت ہوگی آج انہیں کی سنائیں گے ان اللہ پھر میں کر رہا تھا کہ محدثین کرام نے بھی کتابیں لکھی ہیں عقائد کے موضوع پر آج سارے آ جائیں دیوبندی آ جائیں بریلوی آ جائیں پرویزی آ جائیں مسرے مین والے آ جائیں جتنے بھی دھڑے اور سرکے اور گروہ ہیں یہ سارے آ جائیں اپنے اپنے عقائد پیش کریں ان کتابوں پر جو لکھی ہیں وہ عدین نے تاب عین نے عقیدے کی کتابیں اور ار حیث بھی اپنے عقیدے پیش کریں گے ان کتابوں پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اہل عزیز کا آج بھی وہی وہ عقیدہ ہے جو محدح سین نے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے اور ان میں سے کوئی بھی اپنا عقیدہ محد عقید سین کی کتابوں میں سے ثابت نہیں کر سکتا یہ کس نو سے کہتے ہیں وہ اہل حدیث اور سے یہ اہل حدیث اور ہے بات بنتی نہیں جواب آتا نہیں کہتے یہ اور ہے وہ اور ہاں میں کہتا ہوں کہ آج کا بریلوی آج کا دیو بندی یہ انفی نہیں اپنے آپ کو آلو سناور جمع کہتے ہیں آلو سناور جمع ہونا بڑی دور کی بات ہے یہ اپنے آپ کو انفی ثابت نہیں کر سکتے پوچھو ان سے ارے ہنسی ہنسی ہنسی ہنسی کہتے ہو ابو ہنیفا کا بڑا دانتے ہو عقیدے میں ابو ہنیفا کی تکلیف کیوں نہیں کرتے جو عقیدہ تمہارے امام کا تھا وہ کیوں نہیں مانتے عقیدے میں اشاری معی سلسلہ نقش بندی سور وردی چشتی کادری پتہ نہیں چھ چھ منہ لگے ہوئے جس ایمام کو امام میں آدم کہتے ہو عقیدہ اس کا کیوں قبول نہیں کرتے آمین رفی دین فاطہ خلف الامام یہ ساری باتیں یہ تو فروئی مسائل ہیں یہ مسائل کیا ہیں فروئی مسائل ہیں اصل مسئلہ ہے عقیدے کا عقیدہ دین کی احساس ہوتا ہے دین کی بنیاد ہوتا ہے جس امام کا نام ہو اس کا عقیدہ کیوں قبول نہیں کرتے عقیدے کے لیے امام علیحدہ ہے اور فضا کے لیے امام علیحدہ کیا امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا ہاں آج کا ان یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اگر اپنے امام کو یہ عقیدے میں درست سمجھتا ہوتا تو اس کی عقیدے میں تقدی کرتا عقیدہ نہیں مانتے تے ہیں ہم مقلد ہیں مقل ہے جس کو دلیل کا پتانا ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بات مانے مقلب کون ہوتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف کسی کی بات مانے پھر دوہرا رہا ہوں لفظ یاد کر لو مقلد کون ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات مانے اگر کسی بندے کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ اگر کوئی مان لیتا ہے تو یہ تقلید نہیں قرآن اور حدیث کے مطابق کسی کی بات ماننے کا نام تقلید نہیں ہے تقلید کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف قرآن اور حدیث کے متصادم قرآن اور حدیث کے الٹ کسی کی بات کو ماننا یہ ہے تقلید یہ عبداللہ بڑا ایک صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے تھے بڑا شوق ہے ان کو تقلید کے موضوع پر مناظرہ کرنے کا میں نے لکھ بھیجا کہ تقلید کی تاریخ تو لکھو آپ کس تقلید پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں تقلید مصطلح اندہ آحل العلم پر مناظرہ ہوگا میں نے کہا تقلید مصطلح اندہ آل العلم کی تاریخ لکھ دو وہ مناظرات نہیں ہے فوراً سمجھ گیا کہ اگر میں تقریب کی صحیح تاریخ لکھوں پھر بھی پھنستا ہوں اور اگر غلط لکھوں پھر بھی پھنستا ہوں آج تین سال ہونے کو ہے جواب نہیں آیا تقریب کی صحیح تاریخ کیا ہے قبول کوڑی پھر کتاب سننا ایسی بات باتیں ماننا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو یہ تقریر ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف بات ماننا مسلمان رہتا ہے اس کی مثال بھی سن لو تقریر ترمدی کتاب کا کیا نام ہے تقریر کرمری امام ترمدی رحم اللہ کی کتاب جانے ترمدی آسکتا کے اندر شامل ہے بخاری مسلم ابود نسائی بن ماجہ بخاری اور مسلم کے بعد نمبر آتا ہے ابو ابود کا ابو ابود کے بعد نمبر آتا ہے جامع سرمنی کا جامع فرمنی کے اوپر اس نے حاشیہ لکھا اس کا نام ہے تقریر اس کا کیا نام ہے تقریر سرمنی اس کے اندر لکھتا ہے حق اور انصاف تو یہ ہے کہ مشہلہ ایک مسئلہ ہے بے اختیار کا عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ بے خیال کے مسئلے میں لفظ یاد کر لتا ہے حق اور انصاف تو یہ ہے کہ انتر جو امام شافی کا مدد ہے وہ راجی ہے کیا کہہ رہا ہے حق اور انصاف یہ ہے کہ امام شافی کی بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ حدیث کے مطابق ہے بلا کے ننا ان نا لیکن ہم مقلد ہیں یا جی تقلید و امام انا صاحب کی تقریب کرنا واجب ہے ہم نہیں مانیں گے حق اور انصاف کیا ہے حدیث کے مطابق مسئلہ امام شاخی نے جو بتایا ہے حدیث کے مطابق ہے لیکن ہم صافی کے مقلد نہیں ہم ابو انشا کے مقرے ابو نشا کی بات حق اور انصاف پر نہیں ہے ہم حق کو نہیں مانیں گے ابو نشا کی مانیں گے یہ کدھر لکھا ہوا ہے تقریر ترونی میں اور لکھنے والا کون ہے دار العلوم دیوبند کا صادقہ شیخ شہف کون ہے دار العلوم دیوبند کا شیخ الدیث وہ لکھ رہا ہے ہم حق پر انصاف حق کو نہیں مانیں گے ہم نکلنے دیں اب وہ ہمیشہ کی بات کو مانیں گے میں کہتا ہوں یہ ہے تکلیف کو حنیفا کی کو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہم مانتے ہیں ہم نے کبھی انکار کیا ہے اس کا اور اس کا نام تقلید نہیں تقلید کیا ہے تب و حلیفہ کی وہ بات ماننا جو قرآن کے خلاف ہو جو حدیث کے خلاف ہو جانتے بوجھتے ہوئے اعتراض کرتے ہوئے حق اور انصاف یہ ہے کہ ترجیح شافی کے مدد کو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے لیکن ہم مسلد ہیں ہم حدیث نہیں مانیں گے ارت نہیں مانیں گے یہ ہے تقلید تو تقلید کس چیز کا نام ہے قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات ماننے کا قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات ماننے کو ہم تقلید سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ تقلید مقلد ایمان صاحب کا عقیدہ قرآن اور عزیز کے مطابق ہے اس کو نہیں مانتا ابن عربی کا عقیدہ ابن حسن اشری کا ماتور کا عقیدہ قرآن اور عزیز کے خلاف ہے اس کو مانتا ہے آج کہتے हैं کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بالکل ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کیا سیدھا پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبارک میں بالکل ویسے زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے دنیا والے سارے کام کرتے ہیں یہ ایک نقطہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں سمجھ لیں. ہمارا اور ان کا نقطۂ اختلاف کیا ہے ہمارا اور حیاتی دیوبندیوں کا نقطۂ اختلاف کیا ہے حیات نکلے مچڑے پہل اہل بل جماعت اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ مرنے دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اخروی زندگی شروع ہوتی ہے کیا شروع ہوتی ہے اخروی زندگی اس سو مرحلے ہیں ایک قبر و کبروں میں اور دوسرا قیامت کے بعد مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو کیا کہتے ہیں برزدگی اس کو کیا کہتے ہیں بردخی زندگی اور قیامت کے بعد جنت والی یا جہنم والی زندگی یہ دو مرحلے ہیں اخروی زندگی کے دنیاوی زندگی کے بھی دو مرحلے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے اور اس سے باہر بھی یہ دو مر ہیں دنیاوی زندگی کے اسی طرح اخروی زندگی کے بھی دو مراحل ہیں قبر و بردخ میں اور قبر و بردخ سے باہر ہمارا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی جو قبروں کے اندر ہے وہ دنیا بھی نہیں ہے ارے جیس کا دعویٰ کیا ہے قبروں میں جو زندگی ہے چاہے وہ انبیاء کی ہے شہداء کی ہے نیک سالے لوگوں کی ہے یا کافر بدبخت لوگوں کی ہے مرنے کے بعد ہر انسان کی اخروی زندگی شروع ہوتی ہے ہمارا خدا کیا ہے کہ یہ زندگی دنیاوی نہیں جب حیاتی دیوبی پیدا ہو رہے تھے جب حیاتی دیو پیدا ہو رہے تھے یہ دار العلوم دیو میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی آپ کا یہ شہر ملتان عام خاص باغ میں جلسہ ہوا کہاں عام خاص باغ میں جلسہ ہوا مولوی غلام اللہ دیوبندی راول پنڈی والے مولا غلام اللہ دیوبندی صاحب راول پنڈی والے انہوں نے خطاب کیا کہاں عام خاص باغ ملتان میں اور یہ عقیدہ پیش کیا کہ انبیاء کی قبروں والی زندگی جو ہے وہ دنیا جیسی نہیں اس پر بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا پاکستان نے بھی ہندوستان نے بھی دارالعلوم دیوبند جو بنیادیں تھیں وہ بھی ہلنے لگی یہ سارے اکٹھے ہوئے جمع ہوئے پھر انہوں نے فیصلہ کی بندی دو جڑوں میں تقسیم ہوئے ایک حیاتی گروپ اور ایک مماتی گروپ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا یہ بندی آپس نہیں ایک دوسرے کے خلاف حیات اور مماث پر لگے ہوئے تھے اس وقت ہمارے استاد الستاد مولانا محمد اسماعیل سرفی رحمہ اللہ نے ایک لکھالا لکھا چھوٹا ایک احسام رسالا چھپتا ہے پندرہ روح تک چھپ رہا ہے اس میں بار وہ مضمون چھایا ہوا اب وہ مستقل کتاب کی شکل میں موجود ہے نام انہوں نے رکھا الدہ تر کام اللہ اللہ حیات ہی دنیا ویم اس بات پر کبھی دلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر والی زندگی ہے وہ دنیاوی نہیں جو مضمون اور کتاب کے اندر ہے اس سارے کا نچوڑ کتاب کے نام میں نکال کے رکھ دیا کہ پوری کتاب کا خلاصہ کیا ہے الدل قبیلہ مضبوط دلائل اللہ اس بات پر کے اللہ حیات نبی فیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی جو زندگی ہے لئی بھی دنیا بھی یا وہ دنیا بھی نہیں یہ آلو سننا کا اور آل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اخروی زندگی قبر والی جو زندگی ہے وہ دنیاوی نہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ زندگی دنیا دی زندگی ہے دنیا کی طرح وہ قبر میں تمام سر امور سر انجام دیتے ہیں نقطۂ تلاب کی سمجھ آ گئی ہے ہمارا ان کا جھگڑا حیات اور نماد کا نہیں کیا جھگڑا ہے کہ وہ جو قبر والی زندگی ہے وہ کہتے ہیں دنیا بھی ہے ہم کہتے ہیں دنیا بھی نہیں ایک جگہ جو بندیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ مسئلہ حیات ای پر مناظرہ کریں میں نے کہا لکھو اپنا دعویٰ دعوی کیسے نہیں جی آپ لکھیں میں نے کہا دعویٰ لکھ لو اچھے رہ جاؤ گے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے مناظرے میں پہلی اور آخری طرح اچھی کی ہوتی ہے تم دعویٰ لکھو اپنا ہم جبابے دعویٰ لکھ دیں گے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ایسا نہیں جی آپ اس کے دن دعویٰ میں نے دعویٰ یہی لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی زندگی دنیاوی ہے دعویٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی زندگی دنیاوی نہیں ہے میں نے کہہ لو جی یہ میرا دعویٰ ہے ٹھیک ہے دستخط کر کے سہن کر کے تاریخ ڈال کے لیے اب آ جاتا ہے ان کا جواب دعویٰ اگر جانے اور مانے بنا لیں گے تو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مناظرہ کریں یہ مناظرے کے لیے اسی لیے اچھلتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو دعویٰ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے بعد دوستوں اب جتنے بھی یہ دلائل پیش کریں قرآن اور حدیث میں ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ نبی کی جو زندگی مرنے کے بعد ہے وہ دنیاوی ہے شہداء کی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ہے. ایک دلیل بھی نہیں یا ان زندہ ہیں اللہ کے ہاں رز دیا جاتا ہے ہم مانتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں اللہ انہیں رک بھی دیتا ہے ہم مانتے ہیں شہداء ہی نہیں انبیاء ہی نہیں تمام سر نیک سالے لوگ اپنی قبروں میں اخروی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو روزہ تم مل رہا جو بنایا ہوا ہے ان کی وہ زندگی دنیاوی نہیں وہ ہے ہمارا عقیدہ ہے مرنے والے جتنے وہ ساتھ مشرق ہیں ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گڑوں میں سے گڑھ بنایا ہوا ہے ان کو سزا ہوتی ہے عذاب ہوتا ہے اور ان کی وہ زندگی دنیاوی نہیں بلکہ کیا ہے برزخی ہے اخر رہی ہے اور کرو بات اس بات پہ کرو مناظرہ چیلنج ہے قیامت تک کے چیلنج ہے قرآن کی ایک آیت نبی کا ایک فرمان ثابت کر دیں کہ نبی کی قبر والی زندگی دنیاوی ہوتی ہے ہم منبر پہ چڑھنا چھوڑ دیں جی اہ یاؤنڈا ردیم میرا کن زندہ ہیں اللہ کے پاس ذکر لیا جائے دیکھو شہید زندہ ہے نبی کا رتبہ شہید سے اونچا ہے آزاد نبی بھی زندہ ہے او تم نبی کی بات کرتے ہو شہید کی بات کرتے ہو ہم سارے مسلمانوں کی قابو کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں انہیں عذاب ہوتا ہے مسلمان زندہ ہیں انہیں جزا ملتی ہے اللہ کے ہاں یہ زندہ ہیں لیکن یہ زندگی دنیاوی نہیں اکھر ہے دنیا والے عام یہ لوگ نہیں کرتے دنیا والوں کی یہ نہیں سنتے یہ دعویٰ ہے کرو ایک درین پیش کہ یہ زندگی اکھروی نہیں ہے دنیا بھی ہے پہلو فلنگ پہلوار آج تک نہ تم ایسا کر سکے ہو یاد رکھنا قیامت تک کر بھی نہیں سکو گے اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ادھن لوگ اور پتھر ہیں اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے عقائد کی ترویج و یہ عقائد ہیں اور یہ عقیدہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے جو عقیدہ جس سے ہم نے دعوی کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکا ہے مرنے والا دنیاوی اعتبار سے خوف ہو جاتا ہے مر جاتا ہے میت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے مرنے بعد اس کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جو اخروی زندگی ہے جس کا حیات دنیاوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کو حیات لیول پر تیاگ کیا جا سکتا ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل مختلف اور علیحدہ زندگی ہے۔ وہ کیسی ہے بلا قلعہ کا اللہ نے کہا ہے تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے جتنی باتیں قرآن میں حدیث میں آ گئی اتنا پتا ہے اب کوئی شروع نہیں ہے یہ مسئلہ ہے حیات النبی اگلا مسئلہ رف ال کہتے ہیں رفڑی بہن یہ تو وہ بگلوں میں بت رکھے ہوتے تھے اس لیے رفڑی بہن کرتے تھے کوئی کہتا ہے رفڑی بہن کرنا شریر گھوڑوں کی دے ہلانے کی طرح ہے. کوئی کہتا ہے یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں نمال میں سنتے ہیں نا یہ باتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے صحابہ خان کا مذاق اڑانے والے کوئی ایک حدیث صحیح کوئی ایک صحیح حدیث یہ پیش نہیں کر سکتے قیامت تک جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رکو جاتے یا رکو سے اٹھتے ہوئے رفنی دین نہیں کیا سننا ابھی ڈاؤ جامع کی ایک رعایت پیش کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی والی اس میں یاد رکھ لو سفیان سوری ہے راوی کا نام کیا ہے سفیان سوری فکا رابی ہے لیکن وہ مدلس وہ کیا ہے مدلس ہے اور مدلس شرابی جب ان سے روایت کرتا ہے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے مدلس شرابی ان سے روایت کرتا ہے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے یاد آو روایت رہی کوئی نہیں روف کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یاد رکھ لینا آج کل انہوں نے پیش کرنا شروع کی ہے مالک ابن رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے دکھائی شروع میں رفی دین کیا آگے رف عید کیا یا نہیں کیا اس کا ذکر ہی کوئی نہیں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کہتے ہیں اگر کیا ہوتا تو یہاں پہ ذکر ہوتا کیا ہوتا تو یہاں پر لیکن یاد رکھنا یہ اصول ہے ادم ذکر ادم ثبوت کو مستظم نہیں ٹھیک ہے ادم ذکر ادم ثبوت کو مستظم نہیں کسی بھی ایک حدیث میں نماز کا سارا طریقہ نہیں ہے کسی ایک ہی حدیث میں نماز کا پورا طریقہ نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجنائی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا شاگرد جو ان کے ہوتے ان کو ایک مسئلہ سمجھاتے پھر دوسرا سمجھاتے پھر تیسرا سمجھاتے ऐसे ایسے, ایسے شاگردوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ الگ الگ حدیثوں میں سارا طریقہ بیان ہوا ہے اب بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ ربی اللہ صاحب نے نماز پڑھی تو سجدہ ایسے کیا اس میں نہ قیام کا ذکر ہے نہ رکوع کا ذکر ہے تیار کا ذکر ہے اب کوئی کہے کہ اگر یہاں پر رکو یا سجا یا تیات ہوتا تو اس کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ کوئی حقل بندی ہے ایک کہ جس میں یہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے رف عید نہیں کیا مسئلہ کری لکھا سکتے اگر کسی کے پاس ضرورت ہے تو پیش کریں پھر وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو رف عدین کی فضیلت کا پتا چلا وہ سلام پھیر سے تو ہاتھوں کو اٹھاتے نویل اثلا تو سلام نے انہیں منع کیا کہ نماز میں آرام سے را کرو یہ کام نہ کیا کرو اکٹھی دو سندوں کے ساتھ یہ عجیب ذکر ہوئی ہے مسلم کے اندر ایک میں وضاحت ہے کہ سلام کھیلتے ہوئے ایک میں نہیں ہے جس میں وضاحت نہیں ہے اس کو اٹھا کے تھے یہ دیکھو کس سلاد نماز کے اندر رفی دہن کرنا منع ہو گیا حالانکہ کوئی بات نہیں ہے یہ ہم نے جامعہ محمدیہ آن خاص باغ میں ملتان کے اندر درس رکھا مولانا صدیق صاحب حافظہ اللہ کا گجرا والا جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرا والا میں وہ استاد ہیں مدرس ہیں اور وہاں مسجد میں خطیب بھی ہیں جامع یہ ہمارے قریبی ہے خیر المدارس ان کو شوق اٹھا مفتی انور صاحب کو کہ جی ہم رفل دین کے موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں لڑکے بھیجے جی جاؤ ان سے دعوی لکھوا کے لے کے آؤ میں نے کہا دیکھو بھائی دعویٰ تمہارا ہے رفلی دہن نہ کرنے کا یہ تم بھی مانتے ہو کہ رفول دین نبیلا سلام نے کیا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ منسوخ ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوا کرنے کو تو تم بھی مانتے ہو کہ کیا ہے اگلی بات ہے منسوخ ہو گیا یہ تمہارا دب آیا ہم کہتے نہیں ہوا دلیل پیش کرو جھگڑا تو صرف اتنا سا ہے ایسا نہیں جی تب آپ لکھ کے دیں کوئی تین چار چکر انہوں نے لگائے میرے پاس عمر صدیق صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے مناظرہ کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں وہی رسیق پیر سے جا کے پہلے وہ جو شرائط ہے وہ طے کر لو پھر مناظرہ کر جب انہوں نے تین چار چکر لگائے تو میں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مناظرہ کریں گے ہمارا دعویٰ کیا قائد علم جو بند کفریا شیتی ہیں اگر دعویٰ کرنا, ہم نے کرنا وہ اپنی مرضی سے کریں کہتا نہیں یہ رکو ہی ڈان کے بولوں پر دعویٰ لکھ کے دو نے کہا اچھا چلو یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں میں نے لکھا کہ نماز میں نماز میں تقوی تحریمہ کے وقت رسوئی دین کہنے میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے اس پر مناظرے کی ضرورت نہیں مناظرے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہو تو تقویر تحریمہ کے بعد آپ رسوئی دین کرتے ہیں رو سے پہلے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ کا, میں نے کہا وہ جو تم مطلو میں کرتے ہو بدرو میں کرتے ہیں نا فلوتے ودھر پڑنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کرتے ہیں رگوڑی دہن بھی کرتے ہیں کہا پہلے کس پر مناظرہ ہوگا مل کے اندر رگوڑی دہن ہے کم کرتے ہو ہم نہیں کرتے پہلے اس پہ مناظرہ کریں گے اس کا جب فیصلہ ہو جائے گا پھر اگلی باری آئے گی رکو جاتے ہوئے اور رکو سے گئے ہم کرتے ہیں ہم دلیل دیں گے تم نشر جو دعویٰ کرتے ہو اس کی دین پیش کرنا دعویٰ لیجیے میں نے اس کے بعد مفتی انور اکاڈمی صاحب نے آج تک کبھی کال نہیں لگائی پھر نہیں بھیجا انہوں نے کسی کو یہ یاد رکھ لو یہ جو بچروں میں روبی دین کرتے ہیں یہ کسی کے بیچ سے سابت نہیں ہے اور رکوع کی باری تو بعد میں آتی ہے یہ تو رکوع سے بہت پہلے ایک رفئی دین کرتے اس کی دلیل دے نا جو رفئی دین ہم کرتے ہیں صحیح بخاری سے دلیل دیں گے مسلم سے دلیل دیں گے ابو داود سے اس کی دلیل دیں گے ابن ماجہ سے دلیل دیں گے جامع ترمنی سے دلیل دیں گے سنن نسائی سے دلیل دیں گے ہم دلیل دینے کے لیے ہی تیار ہیں تم جوڑو کوئی بیان کرتے ہو ہا سو بہانا خم کن کم تم سواد اگر سچے ہو تو لو دلیل پیش کرو اگلا مسئلہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا کہتے ہیں یہ باپی عورتوں والی جنانیہ والی نماز پڑھتے ہیں سینے پہ ہاتھ ہیں اچھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل ہم سے مانتے ہیں لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ان سے مانگتے ہیں ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کی, کی دلیل کن سے مانگیں گے ان سے کیوں اس لیے کہ ان کی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے حدیثوں کو تلاش کرنے کی روایات موجود ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی آپ کو بھی پتہ ہے بین سال موجود ہے خدا مہ وغیرہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیکن آپ مول صاحب سے کہیں مولتی صاحب آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی قرآن سے کوئی آئے پڑھو عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک حدیث پڑھو حدیث ہمارے سامنے پیش کرو جس میں عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہو بندوں کے لیے ہم وہیں سے ثابت کر دیں جو عورتوں کے لیے پیش کرو گے بندوں کا ذکر نکالنا ذکر یہ ہمارا کام ہے یہ کون سی بڑی بات ہے عورتوں کو کہتے ہو نا سینہ اس پہ ہاتھ باندھے تو دلیل پیش کرو کیا دلیل ہے تمہارے پاس عورتیں ہماری بھی سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں ان کی بھی باندھتی قدرے مشترک ہے تو پہلے اسے دلیل سلن کر لو نا مرد نہیں باندھتے وہ دلیل پیش کرے کیوں نہیں باندھتے یا تو عورتیں ان کی ساری بھابنے ہیں کہتے ہیں نہیں جی نیچے ہاتھ باندھنے سے بندہ بڑا ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ ادب کا مقام ہے کہ ہاتھ زیر ناخ باندھے جائیں یا ناک کے قریب یا ناخ کے بالکل اوپر باندھے جائیں کیوں جی کسی شرارت نیچے سے اٹھتی ہے کہو نا اپنی اما حضور کو کہو کہ وہ بھی نیچے ہاتھ باندھے نا کپڑے دھونے والے تھاپے تھا تیری کیسے چکائی کرتی ہے دین کو مذاک بنایا ہوا ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے تیرا حسن کرشما خاص کرے پھر آمین آمین موجود ہے مسلم کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ہے نبی اسلام نے ان کی بات میں آمین کہی ہے لیکن سکھانے کے لیے کہی ہے تحریر کرنے کے بھی ڈھنگ ہوتے ہیں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ کہی ہے سکھانے کے لیے اچھا جو کام نبی علیہ السلام سکھانے کے لیے کریں وہ امتی نہ کریں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے وہ سکھانے کے لیے نہیں پڑھی نبی نے تو نماز بھی سکھانے کے لیے پڑھی ہے نہ پڑھا کرو و بھی سکھانے کے لیے نہیں ہے کیوں کرتے ہو نبی نے تو ہر کام امت کو سکھانے کے لیے کیا ہے کہ امت مجھے دیکھے سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے اور یہ نبی کا صرف ہے نبی کا یہ فریدہ ہے کہ بڑی امت کو سکھائے طریقہ کار صاحب کرا بھرواتے ہم اتنی اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی صحیح بخاری کا ہے سورت الفاتحہ امام کے پیچھے کہتے ہیں جو امام کے پیچھے سورت فاتح پڑھے اس کے منہ میں آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں لا صلاح تعلیم علی فاتح تر کتاب جو سورج فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑے گا اس کے منہ ہاتھ دلیل کیا ہے کچھ بھی نہیں قرحم جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اس کو غور کے ساتھ سنو تاکہ تم پہ رین دیا جائے اس کا شان نزول کیا ہے کیا نہیں اس کو رہنے میں آیت میں حکم کیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو آیت میں کیا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو ادھر دیو بدریوں کی مسجد ہے صبح کے ٹائم بچے پڑھتے ہیں سارے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چاہیے کہ ایک بچہ پڑھے اور باقی سارے چپ کر کے سنے قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ کر کے سن آئس کا جو مفہوم انہوں نے کشید کیا ہے اس کے نتیجے میں تو اپنے یہ ناظرے کے ادارے یہ ہفن کے ادارے بند کرنا پڑیں گے پھر فجر کی جماعت ہو رہی ہو مت پیچھے سے لے کے آیا کہتے ہیں وہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر دو سنتے پڑے پھر جماعت کے ساتھ لے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کیا کرے پیچھے پوری گور کاتے پڑے ساتے اور تونے کی اجازت ہوئی جیسے پوری گور کاتے پڑاتے ہیں سل کا ادن قسمت نہیں ہاں ہم بتاتے ہیں کہ اب مسئلہ کیا ہے مشرقوں نے کہا تھا لا تسما عادل قرآن قرآن نہ سنو بلگر فری بھی شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اللہ نے کہا نا نا شرابہ نہ کرنا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو بلکہ غور سے سننا یہ اصل حقیقت اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کے دوران قرآن پڑھنا اذکار کرنا بلکہ بامقصد بات کرنا وہ بھی جائے گا کہاں لکھا ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مجید کی تلاوت ایک شاگرد کو صحابی کو کہا سناؤ اس نے سنانا شروع کی پڑھتے پڑھتے یہاں پر پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جی کا اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لے کے آئیں گے تو یہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس رائے پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات آپ نے کہا بات قرآن پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کے دوران بولے ہیں کلام کیا ہے لیکن بے مقصد نہیں فضول نہیں بامقصی فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھوں یہ دلیل ہے بات کی جا سکتی بامقص پھر ان سے پوچھو جو آدمی امام صاحب کارا کر رہے ہیں امام صاحب کر رہے ہیں بھی پیچھے سے آیا ہے وہ نماز شروع کرے کہ نہیں صاحب کے چپ ہونے کا انتظار کرے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے پیچھے ٹہلتا رہے اچھا وہ نماز شروع کرے گا ہاں جی کرے گا کرے گا تو پھر نیت بھی باندھے گا چار کا نماز سرد فرد واسطے اللہ تعالیٰ دے پیچھے امام دے سجے کھلانا کے کھجے کھلانا مسجد چھت والی کے بغیر چھاتو فرش علی کے کچی نیت ساری کرے گا قرآن نہیں پڑھ سکتا اچھا پھر وہ اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں وہ چپ کر کے آئے اللہ اکبر کہیں بغیر نماز شروع کر دیں نماز ہو جائے گی نہیں تو فاتحہ پڑھنا منا اللہ اکبر وہ کہہ رہا ہے تو وہ چپ تو نانا رہا پھر وہ چپ رکھ کر گزارا ان کا بھی نہیں ہوتا دشمنی ہے ایسے پورے فاتحہ سے اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی نے پوچھا امام چارن کی رات کر رہا ہوتا ہے کیا پھر بھی میں امام کے پیچھے پڑوں فرمایا ہاں اپنے دل کے اندر پڑ ان کی عواصل نہیں بلکہ دل کے اندر پڑ اور ان ظالموں نے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے دشمنی لگا لی ہے کہتے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقی تھے لکھا ہوا ہے اصول کی کتابوں میں چھوٹی اصول سلا کی کتاب اصول شاخی اٹھاؤ اس میں لکھا ہوا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ غیر فقیر ابو حلیفہ فقیر ہے اور ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے وہ غیر ہیں شرم نے ایسے باتیں کرتے ہوئے اور پھر واروں کو لغت ہی نہیں آتی جاہل ہیں لفظ غیر کوئی نہیں ہوتا لفظ غیر کبھی کوئی لقب یا نام نہیں ہوتا اب دیکھو یہ خود ہیں مقلد خود کیا ہیں بلد اور ہمیں کیا جا کہتے ہیں غیر مقلد حالانکہ غیر مقلد کوئی لفظ نہیں کوئی نام نہیں مقلد کے, میں مقلد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے ان کی شاید اب وہ غیر مقلب اب ابو نیفا صاحب فکیم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کے صاحب کرام کا نام بھی لکھا ہوا ہے وہ کیا ہیں غیر فقی کا معنی سمجھدار جس کو دین کی سمجھ بوجھ ہو غیر سکی جس کو سمجھ بوجھ نہ ہو یہ صحابہ کے بڑے گستاخ ہیں دار بنے پھرتے ہیں صحابا واحد حجر رضی اللہ تعالیٰ جو رفی دین والی حدیث نقل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے چند دن پہلے آج کے بعد آپ کی وفات سے پہلے آکے نماز نوٹ کر کے گئے اور یہ تو پینڈو آدمی تھے ان کو کیا پتا صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے گستاخان ہیں اور جس کو امام آدم کہتے ہیں پتا اس کا نہیں, نہیں شری کے نقدار کے اندر المارفت تاریخ کے اندر صحیح شرط کے ساتھ یہ قول موجود ہے ابو حریفا صاحب کا وہ کہتے ہیں کوئی آدمی اگر جھوٹے کی عبادت کر لے تو یہ جائز ہے ہمارا مزاج نہیں ہے ہم ایسی باتیں کریں لیکن اب انہوں نے چھیڑا ہے اور پھر مجبور کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہاں بھی ہوں ہماری خاموشی کو ہماری خاموشی کو یہ نہ سمجھو کہ انہیں اس کا پتہ نہیں ہے سارے کچھ جانتے ہیں یہ جی کچھ سوالات ہیں کہتا ہے آپ کی عورتیں گھر میں اونچی آمین کیوں نہیں کہتی اس لیے نہیں کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفردن اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کبھی اونچی بات آمین نہیں کہی اس لیے نہیں کہتی ہم خود بھی جب منفردن اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے کچھ بھی نہیں پڑتے کیوں نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کے اندر اونچی آواز نکالے بغیر ذکر کر صبح شام اللہ کا ذکر کر یہ ذکر करने का قاعدہ है اصول ہے کہ ذکر دولل جہ رول اونچی آواز نکالے بغیر کیا جائے گا जो جو کر با آباد بلند کرنا ثابت ہیں وہ اس عموم قاعدے سے مستف ہیں وہ اونچی کیے جائیں گے مثال سمجھ لائدہ اور قانون کیا ہے جو بندہ ایک مرتبہ مر جاتا ہے دوبارہ دنیا میں آتا ہے نہیں آتا یہ کیا ہے اصول لیکن کچھ صورتیں اس سے مستف ہیں پرانے مجید میں ہے النتا من مندی آئی بہت حضر الم ہزاروں کی تعداد میں جو گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ دیا اصول کیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا پہ نہیں آتا لیکن یہ لوگ دوبارہ دنیا پہ آئے ہیں دچا ہے پرانے مجید پھر اور بندہ جرت بستی کے پاس کنڈر بنی ہوئی تھی اللہ مرنے کے بعد ان کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اس بندے کو مار دیا سو سال پھر اس کو کھڑا کیا دیکھ اپنے گدے کو ہڈیاں اس کی بکھری پڑی تھی دیکھ کہ کیسے ہم ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں کئی قانون نون ان کو ہم کیسے جمع کرتے ہیں سما نکسوہا لہنگا اس سے گوشت کیسے چڑھاتے ہیں اللہ نے اس کا گدا اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا اس کے ساتھ ہی آگے واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو کیسے مرغوں کو ندا کرے گا اللہ نے پوچھا تیرا ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے فلطی کرنا چاہتا ہوں سرمایا چار پرندے پکڑ لے اپنی طرف مائل کر جب وہ تیری آواز پر تیری طرف آنے لگے ان کو دبا کر اور پہاڑوں پر اس کا ایک ایک کترا رکھے سنت ضرور ہننا پھر ان کو بلا یا کا سا یا کے ساتھ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے کوئی دنیا میں نہیں آتا لیکن یہ چند باتیں مستثنا ہے کون سی جن کی دلیل موجود ہے بلا دلیل اگر کوئی کہے گی جی بلانا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا ہم نہیں مانیں گے کہیں گے ہا برہ نا تم ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو تو اللہ نے اصول کیا بنایا ہے ذکر کرنے کے لیے بد پور ربدہ کا فی نفسی کا تذر اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آجین آج کے ساری کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے وہی اونچی کو نکالے بغیر تو نماز کیا ہے ذکر آپ کے لذکری نماز ذکر ہے تو نماز کے مطابق امام اگر کت اونچی کرتا ہے ہم آمین اونچی کہتے ہیں نمازوں میں امام تقبیریں اونچی واسطے کہتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مستثنا ہیں ان کی دلیل حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے آمین اونچی کہنے کی بھی امام فاتح فاتح کے فاتحہ اونچی پڑھنے کی فاتحہ کے بعد سورت اونچی پڑھنے کی اللہ اکبر کہنے کی سمی اللہ الرمن حمیدہ کہنے کی اور سلق و رحمۃ اللہ کہنے کی درل حدیثوں میں موجود ہے وہ مستص ہے اس اصول سے اس لیے وہ اونچی کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ آمین کے علاوہ فلاح نہیں کہتے کیوں اللہ نے قرآن میں منع لیا ہے دعا مانگنے کے لیے بھی اللہ نے یہ اصول مقرر کیا ہے خود اپنے رب سے دعا مانگو آجمین کے ساری کے ساتھ اور چپتے چپتے اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں خفیات کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ دعا مانگ رہا ہے کہ نہیں نہ آواز اونچی نکالتے ہیں نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاں جس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ مصفنا ہے ہم اس موقع پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جس موقع پر اونچی آواز سے دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع ہے ہم اس موقع پر آواز نکال لیتے ہیں دعا مانگنے کے لیے مگر نہ خود کرتے ہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے آپ زور کے وقت اونچی آواز میں نہیں کہتے آپ دوسری نوازوں کی طرح کیوں آمی کہتے ہیں اس کا جواب تو ہو گیا ہے جواب دو کتاب کا حوالہ تھا بڑی کتاب سے مزید ہے آئے پڑھ کے سنا دیے سورہ رات میں دیکھ لینا جا کے نہ ملے تو مولونی صاحب سے پوچھ لینا یہ ثابت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری زندگی رفڑی دین کی ہے سوال کیا ہے یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفڑی دہن کی ہے حدیث کی جو کتاب تیرا دل کرتا ہے اٹھا کے میرے پاس لیا اس میں نکالوں گا کہ ساری زندگی ری بہن کی ہے کتاب اپنی مرضی کی حدیث کی بڑی بوتھ پر کتابوں میں سے اپنی مرضی کی اٹھا کے لیا میں نکال کے دکھاؤں گا صحیح بخاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے ترمنی کے اندر بھی ہے ہے کمرا بہجی کے اندر بھی ہے کے اندر بھی ہے لیکن کیا کریں کہ تجھے اس سے لال اور اسٹم بات کرنا نہیں آتا کیوں کہ مقلد مستحد نہیں آہ میں تو یہ دکھاتا ہوں رفری دل والا باب نکال کسی بھی عزیز کی کتاب ہاتھوں کو اٹھایا تھے کندھوں کے برابر کب نماز کے اغال میں رکو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے دو رقصوں کے بعد کسی درکت کے لیے اٹھتے ہوئے اصول ہے لفظ کانا جب کھیلے مزارے پر داخل ہو تو اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے اب کنٹینیوس استمرار کا معنی کیا ہوتا ہے جاری جاری چال سو چال فو چال سو چال بریک نہیں نان سٹاپ کنٹینوس کا یہی معنی ہوتا ہے نا نان سٹاپ مسلسل جاری جاری اور ساری تو ادیش میں کیا آ رہا ہے کہ نبی نسلہ تو سلام و و دین کیا کرتے تھے نواز کے شروع میں رکو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اب بریک تم ثابت کر دو جب تک بریک ثابت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ بریک لگی آپ کی وفات کے ساتھ اچھا جی پوری زندگی میں آپ کے پیچھے صحابہ نے اونچی آین یا کاس کی ہاں وہ بھی صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب امام آمین کہے فا امینو تم آمین کہو کیا صحابہ نبی علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ سوال لکھنے والا سوال لکھنے والا اس بات کو مان گیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے آمین کہا ہے صرف اس کو ڈاؤٹ کیا ہے کہ پوری زندگی کہا ہو ڈاؤٹ کیا یعنی کہ کہتے رہے ہیں لیکن پوری زندگی کے بارے میں جن کو آج کل لوگ شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ندی کے وفاق پانے کے بعد شاہدہ کرام محاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے اسلام کو چھوڑ دیا تھا عقیدہ نا ان کا اور یہ سوال بھی کرام نے لے چھوڑ دیا تھا. دو باتیں ہو گئی ایک بات کہ صحابہ کے رام رحم عین وہ نبی السلام نے حکم دیا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے پھر دوسری بات یہ کہ سوال کرنے والا اس کے سوال سے یہ بات مترشے ہوتی ہے آشکار ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے ٹپکتی ہے کہ یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ صحابہ نے آمین کہی تھے کہ اس کو ڈاؤٹ اور اشکال کیا ہے کہ اس نے بعد میں چھوڑ دیا تھا اور یہ سیدھا راضی والا ہے تیسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں وہ قول جو میں نے ابھی پیش کیا صحیح بخاری کے حوالے سے کہ وہ آمین کہتے تھے اور مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی ادھر بھی الفاظ کیا ہیں مادی استمراری کے مادی استمراری کے وہ بھی ساری زندگی پر دلالت کرتے ہیں. یا کرا کی ہو یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہو صحابہ کرام نے تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو آمین والے کا ہے یعنی کہ فاتحہ پڑھنے کا اس کو یقین ہے پڑھی ہے صاحبہ نے لیکن پوری زندگی پڑھی ہے کہ نہیں ڈاؤٹ اسی بات پر ہوا کہہ رہا ساری زندگی عامر کئی ہو یا کاٹ کی ہو تو کاٹ والی جو دیش ہے وہ ساری زندگی پر درارت کرتی ہے اچھا جی سورہ بکرا میں آیت کا ترجمہ شہدا اور انبیاء کو مردہ مت کو اللہ کی قسم یہ کسی نے قرآن کھڑا ہے یہ جس نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے کہ شہدا اور انبیاء کو مردہ مت کہو یہ کیا ہے قرآن میں تحریف کی ہے جس میں بھی کی ہے اور یہ کفر ہے وہ اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے سورہ بقرہ میں یہ بات نہیں ہے سورہ بقرہ میں ہے شہادا زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو انبیاء کا نام وہاں پر نہیں ہے انبیاء کا نام اس نے قرآن میں داخل کر کے کیا کیا ہے کفر کیا ہے تحریر کی ہے اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی تعارت کی ہے اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے سوال ہی باطل ہے لا تمن یوک تلقی صدی اللہ یہ ہے آئے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو پل وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں اجک دیا جاتا ہے آیت جو ادا کے بارے میں لحد اپنی طرف سے لگایا ہے قرآن میں تحریف کرنے کی جسارت کی ہے دوسری بات مسئلہ حیات تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا چکا ہوں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ کی زندگی ہم اس کے انکاری ہیں نہیں ہم کیا کہتے ہیں وہ زندگی دنیاوی نہیں وہ زندگی دنیاوی نہیں باقی السلام کو میت اللہ نے قرآن میں کہا ہے انا کا می تن وہ انا حکم یہ بھی میت اور آپ بھی میت ہیں میت یعنی مرنے والے ہیں پھر ماتا او قوتیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا اگر یہ ماتا فوت ہو جائیں ان کو موت آ جائے او قوتیلا یا یہ شہید کر دیے جائیں ان کلب تم اللہ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بعد پھر جاؤ گے دین کو چھوڑ بیٹھو گے اور جو بندہ دین کو چھوڑے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا تقلید کرنا کفر ہے تو امام کے امامت یعنی تقلید میں نماز کیوں پڑھتے ہیں تقریر کسی کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات کو ماننا امام کی امامت میں نماز پڑھنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جانب دعوت کے اندر حدیث موجود ہے جو ادھر امام اڑی اور سب امام بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کی ابتدا کرو جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو امام رکو کرے تم رکو کرو امام سیدا کرے تم سیدا کرو امام کھڑا ہو کے نماز امام بیٹھ کے نا بیٹھ کے پر کیوں کرتے ہیں امام کی اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور تقلید ہوتی ہے رسول اللہ کی بات کے خلاف بات ماننا ہاں میں ثابت کرتا ہوں کہ تم امام کی اقتداء نہیں کرتے تقلید کے مارے ہوئے امام اللہ اکبر کہہ کہ رقوبے پہنچتا نہیں ہے پہلے پہنچے ہوتے ہیں امام ابھی سجدے میں پہنچتا نہیں ہے پہلے پہنچے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ پر حکم کو مضبوطی سے ہم تو اللہ علیہ مجمعین کی کوئی بھی ایسی بات رد نہیں کرتے جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو ساری مانتے ہیں کہ نا ہدایت کو مضبوطی سے سامنے رکھو یہ تو نہیں کہا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی مضبوطی سے سامنے رکھو میں اپنی بات نہیں کرتا جو نفل لکھ کے لے کے آیا اسی پر بات کر رہا ہوں نبی اسلام نے کیا کہا کہ صحابہ کی یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے سامو ہاں جی ہم ہدایت کو مضبوطی سے سامپتے ہیں اور ہدایت کہتے کس کو ہیں پتا ہے تمہ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے وہ ہدایت تمہیں اتنے مشہور بتائے ابر بتائے اب بتائیں یا کوئی اور حد بتائے کوئی عام مسلمان بتائے اللہ کی طرف سے کوئی بھی بتائے اس کو مضبوطی بتا دوں کوئی انکار نہیں اس بات کا فرشتوں کی آمین وہ بغیر فاتحہ پڑھے صرف ختم فاتحہ پر آمین کہتے ہیں. اچھا لو جی یہ موت کے فرشتے سے ملاقات کر کے آیا اور اس نے پوچھا ہے کہ تم فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں لکھا کیا ہے فرشتوں کی آمین اوپر ہیڈنگ بھی ہے وہ بغیر فاتحہ پڑھے صرف ختم فاتحہ پر آمین کہتے ہیں لو خا ترانا کم ان کم تم ساد اس بات کی دلیل پیش کرو کہ فرشتے فاتحہ نہیں پڑھتے لاؤ ایک دلیل لے آپ برہا نہ اگر سچے ہو تو دعوے کی دلیل دو کہ فرشتے فاتح پڑھتے یہ دعویٰ کیا نا فرشتے فاتحہ پڑے بغیر لاؤ دلیل یہ تو مال دعویٰ ہے جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہو یا خود سنت آمین ایسا کہتے ہیں اس کا دے چکا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور چارن آمین کہنا مستف ہے یہ چھ رقتوں میں بلند آباد کے امین کہتے ہیں باقی گیارہ رقع میں ایسا کہتے ہیں اس کی دلیل بھی دے چکا ہوں جس میں ایسا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے دولر چار میرا القول جس میں اونچی کہتے ہیں نبی اسلام نے کہا ہے اونچی کہو یہ جواب تو ہو گیا ایک سوال کو گھماتے جا رہے ہیں جواہر ابن ابو نے کہا ہاتھ پر نماز میں ناخ کے نیچے رکھا جائے غیر مقلدین حضرات یہ کیا ہاں غیر مقلدین میں جڑتا ہے تو لاکھ سے زائد سابقران میں سے کسی ایک سے ثابت کریں ہاتھ سینے پر رکھنا اچھا کچھ اصول باتیں سمجھنے پڑی یہ ابو حرحرا رضی اللہ تعالیٰ کا کون پر سندے صحیح ثابت کر دیں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا یہ جو بہتان باندھا ہے ابو حرحرا رضی اللہ تعالیٰ پہ ثابت کر دیں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا بیٹھا ہوں جب لائے دوسری بات یہ وہ ابو حرا ہے جس کو یہ غیر فکر کہتے ہیں کہ جس کو دین کی سمجھ لی کوئی نہیں اور اب اسی ابو حرا کے حوالے پیش کرتے ہوئے شرم تم کو مگر نہیں آتی تیسری بات اصول فکا کی اپنی کوئی ایک کتاب اٹھا کے لے آؤ اصول فکا کی ہنسی جو نے اصول فکا پر جتنی کتابیں لکھی ہیں ساری لے آؤ ساری کی ساری کتابیں لے ان میں کیاخب شریت چار ہے باخب شریعت یعنی زلیر کے طور پر صرف چار چیزیں ہیں کون کون سی کتاب اللہ یعنی قرآن مزید دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تیسرا اجماع امت تیسرا چوتھا قیاس صحیح قیاس صاحبہ کا نام آیا ہے. یا تو کہو کہ ماخذ شریعت یا کہو کہ ماخذ شریعت پانچ ہیں یا صحابہ کرام کے قول کو دلیل کے طور پہ اتنا چھوڑ دو تمہاری اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصول یہ ہے کہ دلیل کتاب اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے مت ہے قیاسے صحیح ہے قول صحابی موقفات کو حجت تو تمہاری اصول کی کتابوں نے نہیں مانا وہ تمہارے اصولی سارے گمراہ تھے غلط لکھ گئے ہیں جو اب تک تم اپنے مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہو یا تم غلط ہو یہ چیزوں کا مردہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں دلیل کے طور پہ صحابی کا کال پیش کیا ہے اور اس کو حجت خود نہیں مانتا وہ چیز مجھے دلیل دکھا رہا ہے جس کو وہ خود دلیل مانتا اس کو کیا کہتے ہیں عقل مندی یا دین کی خدمت اب میں نہیں نام رکھتا وہ خود سوچنے کے عمل کو کیا دیا جاتا ہے ہاں جی اور بھی کوئی ہے سوال ختم ہو گئے ہیں چلو جی